ہنڈ ہے پاکستان کا بہت چھوٹا سا گاؤں مگر تاریخ کا بہت بڑا شہر دھوپ چمک رہی ہے ذرا نیچے دریائے سندھ خاموشی سے بہ رہا ہے اور بہت پرانے درخت کے سائے میں کنویں پر رہٹ چل رہا ہے بیل کے گھنگروں کی آواز گونج رہی ہے اور اس گاؤں کے دروازوں مغلوں کے قلعے کے کھنڈروں کی دیواروں اور محمود غزنوی کے سپاہیوں کی قبروں دریا کی لہروں اور سندھ کے ان کناروں نے پچھلے ہزاروں برسوں میں ایسی ایسی نہ جانے کتنی آوازیں سنی ہوں گی کبھی آریں کے قافلوں کے قدموں کی چاپ کبھی اشوک کے جلوس شاہانہ کے باجے کبھی سکندر اعظم کے رتھوں کی گڑگڑاہٹ کبھی حاکم غزنی کی فوجوں کے نقارے اور تبل کبھی چنگیز خان کے لشکر جرار کے نارے اور کبھی بابر کی توپوں کو کھینچنے والے گھوڑوں کی ٹاپیں روزہ تھا دریا پار کرتے ہی جہاں گیرہ میں دریائے کابل کے پار تربیلا کی جانب روزہ تھا میری کار بڑی سڑک سے اتر کر سندھ کی طرف مڑی اور کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سڑک پر دوڑنے لگی کچھ دور جا کر نہریں نظر آئیں سر سبز کھیت نظر آئے پھر ایک بینک نظر آیا بس یہی ہنڈ تھا دریائے سندھ کے اونچے کناروں پر پتھروں اور اینٹوں کے بنے ہوئے پرانے مکان تھے تنگ گلیاں تھیں جن میں لگے بجلی کے کھمبے تھے کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور بے حد پرانے قلعوں اور عمارتوں کے کھنڈر تھے کچھ آج کی دنیا نہیں جانتی کہ کبھی عظیم الشان مملکت گندھارا کا یہ شاندار پایا تخت تھا اور یہ ہند میں داخل ہونے کا راستہ تھا اور اس کا پرانا نام او ہند تھا ہند اس کے پرانے نام اور اس کی تاریخ کے بارے میں بڑے صغیر کے نامور تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسندانی نے مجھے کچھ دلچسپ باتیں بتائی تھیں آپ بھی سنیے جی ہنڈ جس کا کہ پرانا نام ادبھانڈ پور تھا ادک کے معنی ہوتے ہیں پانی کے اور بھانڈ کا مطلب ہوتا ہے برتن کے میں وہاں پر برطنوں کو جمع کر کے کٹھا کا باندھ کر کے کشتی اور اس سے وہ دریا پاس کرتے تھے اس لیے وہ شہر جہاں سے کہ انڈس کو پار کیا جاتا ہے اس کشتی پر جس میں کہ ہم برتنوں کو اکٹھا کر کے اس لیے اس کا نام ادبھانڈ پور ہوا ہنڈ اس کا بگڑا ہوا ہے آج اور یہ قدیم ترین جگہ ہے جہاں کی انڈس کراسنگ ہوتی تھی الیگزینڈر بھی یہیں سے کراس کیا بابر بھی یہاں سے کراس کیا اور چنگیز خان بھی یہاں پر آیا ہوا تھا سارے لوگ یہیں سے گزرگاہ ان کے گزرگاہ آتا وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو قلعہ ہے وہ مغلوں کا قلعہ موجود ہے اس کے پہلے ہندوشاہی کا قلعہ بھی وہاں موجود ہے اس کے پہلے الیگزینڈر کے زمانے کی بھی آثاروں ملتے ہیں محمد افغنی کے زمانے کے بھی وہاں قبرستان وہاں موجود پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھ. وہ وہاں موجود ہے کٹوے بھی وہاں موجود ہے مسجدیں بھی وہاں پر ہیں پرانے دروازے بھی وہاں موجود ہیں تو وہ ہن بڑا قدیم تر کراسنگ رہا ہے لیکن جب مغل یہاں پر آئے ان کی بڑی لڑائی تھی یوسف زئیوں کے ساتھ اور یوسف اس زمانے میں آج بھی مردان جلے میں یا ادھر سوات میں آباد ہیں تو وہ ہمیشہ ان کو ستاتے تھے ادھر سے جانے کے. جانے نہیں دیتے تھے تو اکبر نے پہلی دفعہ پندرہ سو میں یہ اٹک میں کراسنگ بنایا منارس سے ملہ لے کر آ کر کے یہاں اس نے بریج ایک قسم کا برج بنایا بوٹ کا برج بنایا یہاں سے کراسنگ ہوتی تھی اور یہاں سے لے کر کے جو پرانی سڑک جو تھی جو کابل ریور کے شمال میں جاتی تھی اس کو اس نے آج جو سڑک جاتی ہے کابل ریور کے جنوب میں اس سڑک کو بنایا اور ہم اٹک سے کراس کر کے پشاور آج ہم جاتے ہیں اس سڑک سے تو پندرہ سو میں کے بعد سے ہن کی کراسنگ قریب قریب ختم ہو گئی اور اٹک کراسنگ شروع ہو جاتی ہے تو قدیم زمانے سے لے کر کے پندرہ تک یہ گزرگاہ رہا اور سارے جتنے بھی حملہ ہندوستان میں آئے اسی راستے سے گزر کر یہ تھے ڈاکٹر احمد حسندانی اور یہ ہیں ہنڈ کے باشندے جو مجھے گاؤں کی گلیوں میں ملے ذرا دیر میں دوست بن گئے اور پھر دیر تک گلے ملے انہی میں فضل رحمان صاحب تھے ہنڈ کے باشندے ہیں لیکن سمندری فوج میں رہ چکے ہیں مجھے ہنڈ کے بارے میں بتا رہے تھے میں نے فضل رحمٰن صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہاں بہت پرانی قبریں موجود ہیں اور بعض قبریں مکانوں کے اندر بھی ہیں اس کے متعلق عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ جہاد ہو چکے ہیں جیسے سید احمد شہید آئے تھے یا اس سے پہلے اور یہ بھی بلکہ پڑھا ہے کئی کتابوں میں ہم نے کہ سلطان محمود وضنوی بھی, بھی اسی رستے سے آئے تھے اور یہاں پر لڑائیاں ہوئی تھیں اس زمانے کے جو مسلمان شہید ہوئے ان کے مزارات یہاں پر ہیں اس گاؤں کے اندر سنا ہے کہ آب کچھ قبریں اور کچھ مذاہبوں انفرادی طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں اندر بھی ہیں اس کا کوئی خاص سبب تھا قبریں اندر بنانے کا ابھی لوگوں نے گھر بنائے خبروں کو اوپر بنا لیے یہ ہو سکتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں نیچے زمین کے اندر کچھ ہے عام طور پہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب مکان بنا ہے ان کو کچھ خواب میں یا ایسے کچھ اشارہ ملا ہے کہ میں یہاں پر ہوں یا ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں یہ مویشی وغیرہ بھی اپنے اندر باندھتے ہیں گھروں کے اندر ان کا گوبر یا اس قسم کی تو وہ بے حرمتی ہوتی ہے اس سے میں نے فضل رحمان صاحب سے پوچھا کہ آپ تو اس علاقے کو خوب جانتے ہیں تاریخ اور روایت کیا کہتی ہے پرانے زمانے میں شہر ہنڈ کیسا تھا اس وقت جیسا کتابوں میں پڑھ چکے ہیں تو یہ تھا کیپٹل اندھارا اس زمانے میں اور چار کلومیٹر کے اندر یہ تھا باغات تھے یہاں پر لوگ خوشحال تھے آبادی معمولی تھی اور یہ ایک بہت مشہور جگہ تھی کیونکہ جتنے بھی بزرگان دین آئے یا مسلمان بادشاہ آئے اور ریبر کراس کر کے انڈیا میں گئے پنجاب میں دوسرے علاقوں میں اسلام پھیلانے کے لیے وہ سبھی یہاں سے گئے تو اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم جگہ تھی اور اب بتائیے نیا ہنڈ کیسا ہے اس کے لوگ کیسے ہیں اور ان کی حالت کیسی ہے اب تو لوگ اچھے ہیں جی پیسے ہیں لوگوں کے پاس اچھی زندگی گزار رہے ہیں ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں تعلیم آ ہے کچھ فورن میں چلے گئے ہیں گھوم پھر گئے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک کچھ دوسری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عام طور پہ لوگ کچھ پریشان سے آپ کے بائیں ہاتھ پر اور آپ کی پشت پر دو نوجوان ہتھیار بد کھڑے ہیں جی ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جی جی کیوں ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ذرا ہر ایک آدمی کو اپنی عزت کا اپنی زندگی کا فکر رہتا ہے یہاں کا ماحول کچھ اچھا نہیں امار اللہ صاحب یہاں اتنے پرسکون خاموش پر ایسے یہاں اتنا اچھا لگ رہا ہے ہر چیز ایسی خاموش خاموشی امن سا لگ رہا ہے لیکن آپ یہاں ہتھیار بند کھڑے ہیں کیوں بس یہاں ہمارا ایک کچھ لوگ ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ لوگ وہ ایسے لوگ تھے کہ لوگوں سے پیسے مانگتے تھے اور زبردستی سے کسی سے بھینس پکڑاتا تھا پکڑاتا تھا کسی سے گائیں اور زبردستی کرتا تھا تو ہمارا بزرگ جو ہے سید حکمت شاہ بادشاہ اس نے میٹنگ کیا کہ یہ تو مشکل ہے اس لیے کہ لوگ ایسے پیسے لیتے ہیں تو عزت دار لوگ بیزت کرتا ہے تو اس لیے اس نے ہمیں جمع کر دیا اور اس لوگوں پر امنی عملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا اور یہ گاؤں سے بگا دیا وہ لوگ لیکن احتیاط کے طور پر آپ اب بھی ہتھیار رکھتے احتیاط ہیں آپ کو اندیشہ ہے اندیشہ ہے بالکل کیا پہلے بھی یہاں ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی تھی اس طرح کے جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے لیکن ایسے نہیں ہوتے تھے کہ لوگ آپس میں ہتھیار پہ آتے تھے اور پہلے گا... تو, تو میں ہوتا تھا مم. بس مم. مم. وہی یہیں لوگ ختم کرتا تھا مم. لیکن یہ لوگ جو ہے بڑے مشہور ہوئے تھے اور لوگوں سے زبردستی کرتے تھے مم. اس لیے ابھی یہ وہ مخرور ہے اور ہم گاؤں پر ہیں گاؤں میں ہن میں آپ کا کیا خیال ہے کتنا اسلحہ ہوگا ہمارے گاؤں میں تو حصلہ بہت حصلہ ہے دیکھا آپ نے وقت نے ہمیں اور ہم نے وقت کو بدل ڈالا ہے میں یہاں قدیم بستی دیکھنے آیا تھا جدید کلاشنکوف دیکھنے کو ملی وہ جو تاریخ کے ہر دور میں ایک شہر کے کھنڈر کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے کھنڈر کے اوپر تیسرا شہر آباد ہوتا رہا ہوگا وہ سب خاک تلے دبے ہوئے تھے تاریخ کی بے شمار داستانیں نے مٹی میں ملی ہوئی تھیں محکمہ اے اثار قدیمہ نے نہ انہیں کھودا نہ ان کی تحقیق کی. انہیں تو خود ہنڈ کے باشندوں نے اور تاریخ کو چھاننے کی خاطر نہیں اپنے نئے مکانوں کے لیے پتھر نکالنے کی خاطر میں نے اس چوڑی سڑک کے نشان دیکھے جو بلندی سے دریا میں اترتی جاتی تھی میں نے دریا کے پانی سے کٹے ہوئے کنارے دیکھے اور ان کٹے ہوئے کناروں کے اندر تہ بتہ ہوئے پرانے شہروں کی دیواریں منڈیریں اور فصیلیں دیکھیں اگر کسی نے آ کر تحقیق نہ کی تو اور کچھ برس کی بات ہے اس تاریخی شہر کے سارے نشان مٹ جائیں گے خیر وہیں میری ملاقات سید امبر شاہ سے ہوئی کبھی اسلام آباد میں اور کبھی ہنڈ میں رہتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس گاؤں کے باشندوں کو روزی کیسے ملتی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں دریا سے تو یہاں کے لوگوں کا روزگار کا ایک ذریعہ ہے کچھ لوگ یہاں سے جو سونے کے نکالنے کا ایک طریقہ ہے سلسلہ سونا نکالتے ہیں کچھ لوگوں کا روزگار وہی بنا ہوا ہے کچھ اس کے پار جو جنگل ہیں تو وہاں لوگوں کا روزگار کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے وہاں سے کچھ لکڑیاں لا کے بیچتے ہیں کچھ یہاں کے جانور وہاں پالتے ہیں جو کہ جدید طریقوں پہ تو نہیں ہے لیکن پرانے حوالے سے کہ ان کی نسل در نسل وہ بڑھتے جاتے ہیں اور وہاں سے لا کے پھر بیچتے ہیں تو ایک ذریعہ روزگار ہے زندگی گزارنے کا ایک آپ نے سنا لوگ دریا سے سونا بھی نکالتے ہیں میں آگے چلوں گا تو اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا مگر اس دریا کی اس کے پانی کی اور پانی کی تاثیر کی جو تفصیل اس روز مجھے فضل رحمٰن صاحب نے اور دوسرے احباب نے بتائی وہ کسی دلچسپ داستان سے کم نہ تھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ دریا کا اور آپ کا کتنا پرانا ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ کا بچپن کیسا گزرا تھا अभी ہمارے بچپن میں تو صاحب یہ تھا یعنی یہ تربیلا ڈیم بننے سے پہلے تک کہ پورا کھانا کھاتے تھے ماں باپ کہتے تھے بیٹا سو جاؤ گرمی ہے دریا پہ نہیں جانا کہیں ڈوب جاؤ گے لیکن ہم لوگ چپ چپ کے چپ کے دیکھتے تھے جو ہی والدہ بھی سو گئی والد بھی نکل گیا چوروں کی طرح دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے اور وہاں یہ پانی اس وقت اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا جون جولائی اگست میں کہ ایک ہوتا کھاؤ تو پھر ہمیں گرم ریت کے اندر جا کر لیٹنا پڑتا تھا تب جا کر ہماری وہ سردی جو تھی پانی کی وہ ہوتی تھی کچھ دیر نہ کے بعد جب واپس گھر آتے تھے والدہ کہتی تھی بیٹا بازار سے مرچی لے آنا پانی لے آنا یہ کرنا لیکن ہم وہ بات نہیں سنتے تھے ہم پہلے چنگھیر دیکھتے تھے کہ بھائی اس میں کوئی صبح کا یا کل کا کوئی تھوڑی والا ٹکڑا روٹی ہے یا نہیں وہ کھا کر تو تب ہم لوگ پھر ان تو کہنے کرتے تھے کریں کئی قسم کی بیماریوں کا یہ ایک قدرتی علاج تھا ایسے بچے جن کے اوپر تھوڑے پھنسیاں ہوتے تھے ان کے لیے نہ تو ڈاکٹر تھے اس زمانے میں نہ ہم لوگوں کے پاس پیسے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کو پکڑ کر لے آؤ یہاں پر یہ اینٹ پانی گھومتے پھرتے تھے اینٹ کا ٹکڑا ملا کسی پتھر پہ رگڑا اس کو اس کی سرخی وہ دانوں مانوں کے اوپر پھوڑے پھنسے بنو بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے ایسے بچے تھے خوتنے کے وقت آج کل تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ بھی سو روپیہ رہتا ہے اور قسم قسم کی دوائیاں نکلائیں اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں بچوں کے خوتنے ہوتے تھے تو عام طور پہ پہلے دن نہیں دوسرے دن جاؤ اس کو ایک گھنٹہ بٹھاؤ دو تین ٹائم سب بعد دوپہر شام کو پانی کے اندر پانی کے اندر اور دو تین دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہوتے تھے بالکل صحیح ایسے اور کئی اقفائد تھے اس میں تو یہ تھا کہ ڈاکٹر وغیرہ تو اتنے تھے نہیں زیادہ تر حکیم علاج کرتے تھے تو حکیم جو تھے اس وقت مطلب کہ ہم اپنے مریضوں کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ دریاسین کے کنارے جا کر اپنا ایک مہینہ یا دو مہینے وہاں گزاریں آپ وہ پانی استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائیں کس طرح کے مرض عام جو مطلب ہے کہ یہ خارش وغیرہ اور اس قسم کی دامے کی یا اس قسم کی بیماریاں جو جو ہوتے ہیں تو مطلب ہے مطلب کہ یہاں کا اچھا, اچھا خاصا لگا رہتا تھا ہمارے گاؤں میں جو نیچے آپ جائیں گے ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے وہاں بڑی بڑی چپریں جس کو ہم چپر بولتے ہیں چپریں بنی ہوتی تھیں کیونکہ اس وقت بڑا میلہ لگا یہاں رہتا اب اس دریا کا پانی کا ذائقہ کیسا ہے اور پینے سے کوئی بیماری یا تکلیف تو نہیں ہوتی اب تو تقریباً پینا پینے کے لیے استعمال بھی اس کا تو کم ہی ہو گیا ہے <متحدث> بہرحال وہ ذائقہ نہیں ہے جو تازہ پانی آتا تھا حالانکہ اس وقت اس میں بہت سیلٹ ہوتا تھا گرمیوں میں جب <متحدث> یہ آتا تھا تو بہت سیلٹ ہوتا تھا اس پانی <متحدث> میں لیکن ہم لوگ اس کا پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ اس, اس میں سلٹ ہے مطلب <متحدث> آپ ایک چلو میں پانی لے لیتے اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کو رکھتے تو نیچے کافی ساری سلٹ جمع ہو جاتی ہو جاتی لیکن اس وقت کوئی نہ بیمار ہوتا تھا نہ کچھ وہ تازہ پانی جو تھا وہ اچھا تھا اب یہ کافی مطلب ہے کہ دنوں کا جمع ہوتا ہے پانی در ریزروائر میں تو وہ مزہ نہیں ہے اس پانی کا ایسا تو نہیں کہ دوسرے علاقوں کی کثافت اس میں گرتی ہو نالیاں وغیرہ اس میں گرتی ہوں اور اس کے پانی پینے سے پیٹ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں سر اس کا تو کچھ اثر نہیں پڑتا ہے بالکل نہیں کچھ بھی نہیں مطلب یہ کہ پی سکتے ہیں بالکل ابھی بھی ابھی آج تو روزہ ہے ویسے شام کو میرا لڑکا ہے وہ ابھی بھی کے فریج بھی سب کچھ ہے لیکن یہ برف وغیرہ جو ہے زیادہ پسند نہیں کرتے آہا. بولے میری والدہ ہے ابھی بھی وہ پانی لے جاتے ہیں وہی استعمال کرتی ہے وہی ہم لوگ پیتے ہیں